کل ہم نے میں سبہ پارہ پڑھا تھا آج ان اللہ دوسرے پارے کے ربو سے تلاوت شروع ہوگی اور تیسرے پارے کے نصف تک سبہ پارہ پڑھا جائے گا انشاء اللہ دوسرے پارے میں صورت البقرا کے رقو نمبر بائیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قبلے پر جو اختلافات اور گفتگو چل رہی ہے کہ رخ بیت المقدس کی طرف کیوں کیا گیا یا پھر دوبارہ بیت اللہ کی طرف کیوں موڑا گیا اس بات میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے اس میں حکمت کو واضح فرما دیا ہے اور اللہ نے اپنے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم پر احکام نازل کر دیئے ہیں انہیں کے مطابق عمل کی طرف توجہ چاہیے البتہ جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اور وہ کرنے کے کام کیا ہیں وَلَا كِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاقِتِ وَالْكِتَ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِ اللہ پر ایمان اللہ کے رسولوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کتاب پر ایمان یوم آخرت پر ایمان اور جو صفات اللہ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں ان مطلوبہ صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا یعنی انفاق فی سبیل اللہ آز و اقارب کا احساس اور خیال یتیموں مساکین اور مسافروں کے ساتھ ہمدردی کے احساسات اور اللہ جو احکام دے رہے ہیں ان پر عمل فرمانا آگے تسلسل کے ساتھ متعدد احکام اللہ رب العزت نے متعدد رکو تک ذکر ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ احکام معاشرتی مسائل کے متعلق ہیں کچھ نکاح و طلاق کے بارے میں ہیں کچھ بچوں کی پرورش اور ان کے دودھ پلانے کے حوالے سے ہیں کچھ قتال اور جہاد فی سبیل اللہ کے متعلق انفاق کے متعلق اللہ کہتے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کی طرف تمہیں متوجہ ہونا چاہیے <coughs> یہ آئے ہمارے لیے رہنمائی کرتی ہے اس حوالے سے کہ بعض اوقات ہمارے تنازعات میں چند لوگ ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور چھوڑتے ہی نہیں اس بات کو حالانکہ وہ بات اتنی اہم نہیں ہوتی وہ ایک قصہ ہوتا ہے جو گزر گیا اور جو کرنے کے کام ہیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے لیکن کرنے کے کاموں سے انسان بے خبر ہو کے صرف اس بات کے اوپر مصر ہو جاتا ہے یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ مقصد کے مطابق انسان کو رغبت کرنی چاہیے اور ان امور کی طرف مشغول ہونا چاہیے اللہ تعالی نے جن احکام کی پاسداری اور, اور پر عمل کرنے کی جانب متفج فرمایا اس میں ایک حکم یہ ہے اللہ نے قصاص کو فرض کر دیا ہے اور مساوات کو ضروری قرار دیا ہے احساس اس کے تفصیلی حکام حسایت میں ذکر ہوئے اگر کوئی جان بوجھ کر کسی شخص کو قتل کر دے تو مختول کے رسا کو حق ملتا ہے کہ وہ عدالت کے ذریعے سے اس کو ثابت کرے کہ فلاں شخص نے قتل کیا ہے اور اس کو بدلے میں قساسن قتل کروایا جا سکتا ہے اور اس کے آخر بھی اللہ فرماتی ہے ولا تم فلقصاس اس قحصاس کے حکم پر عمل کرنے میں تمہارے لیے حیات ہے زندگی ہے اس حکم پر عمل نہیں ہو رہا دنیا والے کہتے ہیں کہ جی اس حکم پر عمل نہیں ہونا چاہیے تو یہی وجہ ہے کہ دنیا میں قتل و وجہ ہو رہا ہے جان کا احترام ختم ہو چکا ہے اللہ کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے میں بھلائی اور فائدہ ہے معاشرے کا فائدہ ہے دنیا کا فائدہ ہے اگر کوئی خون بہا کی طرف جانا چاہے تو اس کا حکم ذکر ہوا پھر وصیت کے احکام بیان کیے گئے اگر کسی شخص نے جائز وصیت کی ہو تو بعد والوں پر عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور وصیت کی تفصیلات حدیث اور فقہ کی کتابوں میں ذکر ہیں اپنے مال کی تہائی کے حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے اس سے زائد اگر وصیت کرے تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے اور اگر کسی نے وسیعت میں کوئی طرف داری کر دی ہے تو بات والے اگر اس کی اصلاح کر دے تو اس کی بھی گنجائش ہے انہی احکامات کے تسلسل میں ایک حکم یہ دیا گیا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا ہے اور اس روزے کی فرضیت کا مقصد تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اور اگر کوئی یوزر کی صورت ہو مرض کے سبب نہ رکھ سکتے ہو یا سفر کی وجہ سے رکھنا مشکل ہو تو بات کی ایاب میں ان کی قضا کر لی جائے اور اگر کوئی اس قدر معذور ہو کہ وہ رکھ ہی نہ سکے اپنے بڑھاوے کے سبب سے یا عذر کی وجہ سے تو پھر اس پر فدیہ کی ادائیگی ضروری قرار دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اگر کوئی عذر پیش آئے ثواب میں کمی نہیں آتی ہے ثواب پورا ملتا ہے اللہ تمہارے بالکل قریب ہیں جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دعا کا عوض اسے دنیا میں چاہیں تو یہاں دے دیں اور آخرت میں تو اس کا عوض محفوظ ہو جاتا ہے انسان بڑا بے صبرہ ہے دنیا میں ہی اپنی دعا کی قبولیت اور نتائج چاہتا ہے آخرت میں جائے گا تو سوچے گا کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی سب دعائیں یہاں کے لیے محفوظ ہو جاتی روزہ کے متعلق احکام کے تسلسل میں فرمایا کہ روزہ کی یعنی رمضان کی راتوں میں کھانے پینے اور میاں بیوی کے باہم ملاقات کی اجازت ہے جبکہ کہ روزے کے حالت میں اس بات کی پابندی تھی اور پھر حالت جنابت کا حکم ذکر کیا گیا اس, اس سے ایک مسئلہ فقار نے یہ بھی مستمت فرمایا مثال کے طور پر ایک آدمی رات میں روزے کی رات میں آپس میں ملاقات کی اجازت ہے اس حالت میں اس کی رات ختم ہوئی کہ وہ حالت جنابت میں ہے اس کے پاس اتنا سا ٹائم ہے کہ وہ چاہے تو افطار شہری کھا سکتا ہے اور چاہے تو غسل کر لیں تو اب وہ کیا کرے پہلے غسل کرے یا پہلے سحری کرے سحری کر لیں اور غسل بعد میں کر لیں کیونکہ اللہ نے رات میں اجازت دی ہے ملاقات کی تو اس کا مطلب رات کے آخر تک ملاقات کی اجازت ہے ہاں جب روزے کا وقت شروع ہو جائے اس وقت ملاقات تو نہیں کر سکتا لیکن اگر پہلے سے جنابت کی حالت ہے تو غسل کر سکتا ہے فکاہ نہیں ساحتی مبارکہ سے یہ مسئلہ نکالا اسی طرح روزہ کے اوقات شہری کا وقت افطاری کا وقت اس کے متعلق ذکر فرمایا اس میں ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت عدی نے حاتم رضی اللہ تعالیٰ عن حاتم قائی کے بیٹے تھے جب انہوں نے یہ عایت سنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے سامنے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا واضح ہو جائے تو اپنے سرہانے کے نیچے ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا اور کھاتے پیتے رہے ابھی شہری کا وقت ختم نہیں ہوا ابھی سفید سیاہ دھاگے واضح نہیں ہوئے تو وہ تو کافی دیر ہو گئی معمول تو اس سے پہلے ہی شہری بند کرنے کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور عرض کرنے لگے کہ یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کافی صبح ہو گئی جب تک وہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے واضح نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرافت بھی فرماتے تھے خوش طبی بھی فرماتے تھے آپ مزاح بھی فرماتے تھے لیکن مزاح بھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ سچا ہوتا تھا وہ خلاف واقع نہیں ہوتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ و نے اس بڑھیا کو کہا تھا تو جنت میں نہیں جائے گی اللہ تجھے جوان کر کے جنت میں داخل فرمائیں گے اور جیسے ایک دیہاتی کو کہا تھا جو ایک اونٹ کے لیے آیا تھا آپ نے فرمایا اونٹ کا بچہ دوں گا وہ کہنے لگا میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گا آپ نے فرمایا اونٹ ہی دوں گا لیکن کسی نہ کسی اونٹ کا تو وہ بچہ ہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ و حضرت ادیب نے ہاتم سے فرمایا ادیب تیرا سرہنا تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے اس کے نیچے اتنے دھاگے بڑے آ گئے ہیں اس دھاگے سے مراد آسمان کے افق اور کنارے کی سفیدی اور اس کی سیاہی ہے تو تیرے سرہانے کے نیچے وہ اتنی بڑی سفیدی اور سیاہی آ گئی ہے بڑا لمبا چوڑا سرہنا ہو گیا پھر آپ نے اس مسئلے کی وضاحت فرمائی پھر فرمایا کہ احکام کے تسلسل میں احکام کا ایک تسلسل کے ساتھ سلسلہ چلا رہا ہے اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے جو اللہ نے فرمایا کہ تم قبلے کی تحویل پر بحث میں الجھنے کی بجائے احکام الٰہیہ کی تعمیل کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو اور اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں فرمایا مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ کہ کسی کو حاکم کے پاس لے جاؤ اس کا مال ہڑپ کرنے کے لیے آج کل یہی ہوتا ہے ناجائز کسی کے خلاف کوئی کیس کر دیا مقدمہ دائر کر دیا عدالت میں لے گئے اور کوشش ہوئی چلو کچھ نہ کچھ تو ملے گا اور کچھ وعدے کر لیے کسی فیصلہ کرنے والے سے یا بیچ میں آنے والے سے تمہیں بھی کچھ دے دلا دیں گے اللہ نے عسائیت میں فرمایا کہ ایسے کام ہر قسمت کرو یہ باطل ہے اور یہ کھانا ناجائز اور حرام ہے چاند کے متعلق سوال ہوا چند آیات میں یہ لفظ متعدد مرتبہ آ رہا ہے یس سلونت یس سلونت یس سلونت صحابہ نے یہ سوال کیے تھے عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے جواب دیے تھے یہ قرآن پاک میں چند ایک سوالات صحابہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اللہ خود ہی احکام حاصل فرماتے تھے لیکن کہیں نہ کہیں سوال ایک سوال یہ کہ یہ چاند بڑھتا کم کیوں ہوتا ہے یعنی جب چودھویں ہوتی ہے تو بھرپور ہوتا ہے کامل اور جب ابتدائے مہینہ یا اختتام ہوتا ہے تو اس وقت تھوڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے تو فرمایا اللہ کی طرف سے اوقات کے تعین کے لیے یہ علامتیں ہیں اس سے تم معلوم کر سکتے ہو حج کا مہینہ کون سا ہے نمازوں کے متعلق رات کی نمازوں کے متعلق اور اوقات کی تاہم کے حوالے سے تم ان سے استفادہ کر سکتے ہو زمانہ جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا مشقین جب اپنے گھروں سے احرام باندھ کر حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو واپس جب آنے کی ضرورت پیش آتی گھروں کے دروازے سے نہیں گزرتے تھے پیچھے سے پھلان کر کے دیوار یا چھت کے پیچھے سے اوپر چڑھ کے گھر میں آتے تھے کوئی ان سے پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں اس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان دروازوں سے ہم گناہ کے لیے نکلے ہیں اس لیے ان سے ہم حج کر کے واپس نہیں آئیں گے فرمایا گناہ کو چھوڑو اور ایسی حرکتیں مت کرو وہ دروازے گناہ گار نہیں ہوتے گناہ تو تمہارے اندر ہے کہ تم نے گناہ کیا ہے تو گناہوں کو چھوڑو اور دروازوں سے ہی آیا جایا کرو یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ دروازے چھوڑ کر انسان دیواروں کو پھلانگ کر کے آئے اپنے اندر تخوا پیدا کرو جہاد کا حکم دیا گیا ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ امرت القضاء کے موقع پر یہ اندیشہ تھا حضرات صحابہ کے ذہن میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آئندہ سال یعنی ہدے سے اگلے سال جب عمرت القضاء کی اجازت ملی تو ذی کا مہینہ تھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں لڑائی ہو جائے تو لڑائی حرمت والے مہینے میں یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہوگا لڑنا نہیں چاہیے اس میں اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تم پر حملہ کرے اس مہینے میں تو تمہیں بھی اجازت ہے اپنا دفاع کرنے اور جواب دینے کی حرمت سب کے لیے ہوا کرتی ہے اگر کوئی احترام کرے تم بھی احترام کرو اگر کوئی اور احترام نہیں کرتا تو تم اپنا دفاع کر سکتے ہو اس میں تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو حرمت والے مہینے کا تقدس مشترکہ ہے انفاق فی سبیر اللہ کا حکم دیا گیا اور جہاد کے متعلق حکم فرمایا اور آگے حج کے مسائل کا ایک تسلسل ہے احرام باندھنا مناسب حج ادا کرنا عمرہ کرنا اگر کسی نے احرام باندھ لیا ہے تو حج یا عمرے کے بغیر وہ نہیں کھل سکتا اکثر ابھی کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا اجی عمرے کا احرام باندھا تھا مدینہ منورہ سے تو مکہ مکرمہ میں آئے ہیں عمرہ نہیں کر سکے آ, رونق بڑی زیادہ تھی تو اب اسی طرح کھول لیں احرام ہی کیسے کھولیں گے احرام حج کرنا پڑے گا یا عمرہ کرنا پڑے گا ہاں اگر کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ جائے جیسے ہدیبیہ کے موقع پر رکاوٹ پیش آئی تھی کہ آگے جا ہی نہیں سکتے کافروں نے رستہ روک لیا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے احسار اس طرح کی کوئی رکاوٹ پیش آئے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے کہ اب کر ہی نہیں سکتا یا دشمن نے روک لیا ہے یا کوئی ایسی سچویشن تو اس کا حکومِ نایات میں ذکر ہوا کہ ایک قربانی بھیجی جائے جو حدود حرم میں ذبح کی جائے اور اس کے بعد اپنے احرام کو کھول سکتا ہے لیکن آئندہ پھر عمرہ یا جو بھی اس نے احرام باندھا ہے حج یا عمرے کا احرام وہ آئندہ اوقات میں کرنا ادا کرنا ضروری ہو جائے گا پھر اسی طرح حج کی قربانی کا تذکرہ ہوا حج کے مہینوں کا ذکر فرمایا ایک بات جو میں خاص طور پہ یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ کہتے ہیں الحج و اشر و معلومات فمن فرا فسوق ولا جدال و حج کا احرام باندھا ہے تم نے حج کرنے جا رہے ہو وہاں جا کے گناہ نہ کرنا وہاں جا کے لڑائی نہ کرنا اور وہاں جا کے ایسی بات نہ کرنا جو پردے کے خلاف ہوتی ہے آپ ذرا سوچیں کہ اگر میں نے احرام باندھا ہو میں کسی کے پاس جاؤں بتاؤں دو ساتھی کو کہ میں آج کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے کہ لڑی نہ جا کے اتھے کہ میں تھے لڑ پا ہوں ملا. اور اللہ یہ کہتے ہیں بلا جدال فی لڑی نہ جا رہا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی جو حیات کے خلاف ہو گناہ نہ کری ہوتے جا رہے مطلب یہ ہے کہ ایسے مواقع بار بار بنتے ہیں وہاں جگہ جگہ بنتے ہیں وہاں مینا میں عرفات میں حجی آپس آج میں لڑ پڑتے ہیں ہمارے ایک ساتھی تھے تو حج کرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے وہ لڑ پڑے تو ہم نے کہا علی صاحب انہیں حج کی تحت کہتے ہیں کہ انہیں حج ہی رہنا ساری زندگی مطلب یہ کہ انسان کو اپنے آپ ہاں کو کنٹرول کرنا چاہیے صبر استقامت اور ہمت کے ساتھ اللہ کی ایک ایک نصیحت ہماری طبیعت اور مزاج کے اوپر منطبق ہوتی ہے تو اللہ فرماتی کہ کوئی بے حجابی کی بات نہ کی جائے کوئی گناہ نہ کیا جائے جھگڑا نہ کیا جائے اور زیادہ راہ لے کر کے چلا کرو کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو کہتے تھے ہم بڑا توکل کرنے والے ہیں وہاں پہنچ کر پھر مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں اپنے سفر کا بندوبست اور انتظام مکمل کر کے جاؤ اورفات سے روانگی مکے کے جو لوگ تھے باشندے اس زمانے میں وہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ذرا وی وی آئی وی وی آئی پی لوگ ہیں اور ہم خاص باشندے ہیں حرم کے ہم مجاور ہیں ہم عرفات نہیں جایا کریں گے وہ حرم سے باہر ہے ہم مزلفہ سے واپس آ جائیں گے اللہ نے کہا اللہ کے دربار میں کوئی وی وی آئی پی نہیں ہے سب برابر ہیں جہاں سارے لوگ جاتے ہیں وہاں سے تم بھی ہو کراؤ تو اللہ نے سب کا وی آئی پی ختم کر دیا ہے اگرچہ ہم ڈھونڈتے ہیں کہ حج وہ کریں جو بڑا آسان ہو لیکن اللہ نے سب کے کپڑے اتروا دیے سب کے سر ننگے کروا دیے سب کے لباس اتروا دیے سب کو دو چادریں پہنا دیں سب کو اللہ کے آگے جھکا کے کہہ دیا سارے برابر والا کے آگے کوئی بھی آئی نہیں اللہ حکم سب معافی فاض اللہ پھر اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کے احوال کا ذکر کیا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا کا سوال کرتے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں ایسے لوگ با نصیب ہیں پھر منافقین کے کچھ احوال کا تذکرہ فرمایا اور ان کی دوغلی پالیسی اور منافقانہ کردار کی مذمت فرمائی مخلصین کی تعریف فرمائی اور فرمایا یا مردخلوفسلم کافا ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں چلے گا کہ یہ اللہ کی مرضی اور یہ میری مرضی اور یہ میرے گھر والوں کی مرضی اور یہ میرے ساتھیوں اور دوستوں کی مرضی نہیں سب اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے مکمل احکام پر عمل سے ہی تمہارا ایمان معتبر اور قابل قبول ہوگا اور اگر تم کچھ احکام پر عمل کرو کچھ کو نہ مانو تو یہ شیطان کے قدموں کی اتباع ہو جائے گی اللہ ہم سب کو ہدایت نصیفوں میں ایک مسئلہ سن لیجئے ابھی غسل جنابت کا مسئلہ آیا بعض دفعہ سونے کی حالت میں بے خوابی ہو جاتی ہے اور انسان ناپاک ہو جاتا ہے خاص طور پہ جو بچے جوانی کی حد میں داخل ہوتے ہیں روزے کی حالت میں اگر اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے بے خوابی ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے قصد و ارادے کے ساتھ کوئی ایسا عمل خواہش نفس کی تکمیل یا کھانا پینا یہ روزے کو توڑ دیتا ہے لیکن اگر سوتے ہوئے ہونے کی حالت میں ایسی صورت حال پیش آ جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ انسان کے اختیار میں نہیں البتہ جب غسل واجب ہو جائے تو غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے اور روزے کی حالت میں خاص طور پر زیادہ دیر اس طرح نہیں گزارنی چاہیے کہ آدمی ناپاک رہے وہ مسئلہ الگ ہے کہ اگر بے خوابی رات کو ہو گئی ہے اور روزہ شروع ہونے کا وقت ہے تو انسان سہری پہلے کر لے اور بعد میں غسل کر لے لیکن زیادہ وقت عبادت کا اس حالت میں گزارنا وہ مناسب نہیں اس لیے جلد از جلد غسل کی طرف اور پاکیز کی اختیار کرنے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے صورت البقرہ رکو نمبر چھبیس اللہ رب العزت بنی اسرائیل کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انہیں بڑی ساری نعمتوں سے نوازا حق تو یہ تھا کہ اس کا شکر ادا کرتے لیکن وہ ناشکری کے مرتکب ہوئے دنیا کی زندگی انسان کے سامنے سجا دی گئی ہے اس کے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوتی ہے دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں میں یہ بھی حاصل کر لوں اسی وجہ سے جو دنیا پرست لوگ ہیں وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں جو دنیا داری کے اس قسم کے مزین چیزوں کے پیچھے نہیں لگتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کے درجات کے تفاوت کو ظاہر فرما دیں گے اہل تقوی بلند و بالا درجات میں ہوں گے اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد اور کتابوں کو اتارنے کا مقصد ذکر فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی صحیح رہنمائی کی جائے اور ان کے درمیان جو اختلافات ہیں انہیں دور کیا جائے لیکن لوگ نبیوں سے بھی اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کتابوں سے بھی مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جو اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے اور جو کتاب ہدایت نازل ہوئی اس سے بھی لوگ اختلاف کرنے لگے تو یہ عجیب صورت حال ہے اللہ رب العزت اہل ایمان کو فرماتے ہیں اس صورتحال سے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں آپ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اور ہدایت کے سلسلے سے منسلک بھی رہیں اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہیں یاد رکھو جنت میں داخلے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا ہوگا ام حصیبت و منتغل الجنت ایسے ہی نہیں جنت میں جا سکتا انسان ولما یکم مسل النظین خَلَوْ مقبل کم پہلے لوگوں کے حالات و واقعات پڑھو بڑی آزمائشوں سے گزرے بسم الباسا وزرا وزل ذلو انہیں ڈگمکا دیا گیا ہلا کر رکھ دیا گیا حتیٰ یقول رسول اس وقت کے رسول کہہ اٹھے ایمان والے کہہ اٹھے متا نسل اللہ اللہ تیری مدد اتنا آزمائشوں سے گزرے اللہ نے کہا ان نسل اللہ قریب اللہ کی مدد قریب ہے اس میں آہل ایمان کے دل کو تسلی ہے کہ آزمائشیں آئیں گی یہ حصہ ہیں ہدایت کے عمل کا اور اس کام سے وابستہ ہونے کا تمہیں ثابت قدم رہنا ہے اور اس رستے میں جو تکلیف آئے اسے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنا ہے مصارف خیر میں صرف کرنے کی ترغیب دی گئی خاص طور پر اس مصرف میں جو قریبی رشتہ دار ہو اور جو یتیم و مساکین ہوں جو قریبی رشتہ داروں میں مستحق ہوں ایک تو خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے اور دوسرا سلا رحمی کا بھی ثباب ملتا ہے قرمت والے مہینے میں ایک ایک موقع پر ایسی بات پیش آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ایک دستہ روانہ کیا اور کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حرمت والا مہینہ تھا جس میں لڑائی ہو گئی تو مشرقی نے طوفان کھڑا کر دیا اجی یہ اچھے ایمان والے ہیں انہوں نے تو حرمت والے مہینے کا خیال نہیں رکھا اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے حرمت والے مہینے میں قتال نہیں کرنا چاہیے لیکن صدنان سبیل اللہ راہ خدا سے روکنا یہ اس سے بڑا جرم ہے کفر اس बड़ा بڑا جرم ہے مسجد حرام سے روکنا बड़ा سے بڑا جرم ہے لوگوں کو گھروں سے نکلنے پہ مجبور کرنا اس है بڑا جرم ہے تم یہ سارے کام کرتے رہتے ہو اور تمہیں اپنے جرم کی طرف توجہ نہیں ہے اور ایک نہ سمجھی سے پتہ نہ ہونے سے ایک واقعہ پیش آ گیا کہ حرمت والا مہینہ تھا پتہ نہیں چلا کہ حرمت والا مہینہ ہے اور کتال ہو گیا اس کو لے کر تم اعتراض کرنے لگ گئے ہو تو یہ تمہاری بات ارتداد کی سزا کا ذکر کیا دین سے برگشتہ ہو جانے والے شخص کے تمام معمال اللہ تعالیٰ ضائع فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر استقامت نصیب فرمائے شراب اور جوئے کی حرمت کے مراحل میں ایک مرحلہ بعض مراحل ایسے تھے ابتدا میں ان کے بس کچھ نقصانات کا تذکرہ کیا گیا اور پہلے یہ کہا گیا لا تقرب اللہ وانتم تم جب تم نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب نہ جاؤ تو جو طبیعتیں راستی کے ساتھ متصف تھیں وہ اسی وقت رک گئیں پھر حکم آ گیا کہ اس میں کچھ لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن شراب اور جوئے میں نقصان بڑا ہے تو اس سے بھی کچھ طبیعتیں اس طرف مائل ہو گئی پھر آخری حکم یہ آیا ان الخمر خمر ولم ول انصار من عمل الشیطان یہ شیطان کے گندے اور ناپاک عمل ہیں اس سے اپنے آپ کو مکمل طور پہ بچا لو تو جس کے گھر میں مشکیزیں تھے انہوں نے توڑ ڈالی یہ ہے اللہ کے حکم پر عمل کرنا اللہ کے حکم کا پتہ چل جائے عمل کے لیے انسان کو فوراً تیار ہو جانا چاہیے یتیموں کے متعلق آیات میں بہت زیادہ احتیاط کی تلقین کی گئی یتیموں کا مال نہ کھاؤ اگر کوئی ان کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے تو حضرت صحابہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ بڑے ڈرک گئے کسی کے گھر میں اگر کوئی یتیم تھا تو پہلے تو اس کا کھانا اس کا مال اور اپنا مال اکٹھا ساتھ ملا کر پکا لیتے تھے جتنا اس نے کھانا ہوتا وہ کھا لیتا اور اپنا مال بھی اس میں ہوتا وہ کھا لیتے خود تو اب سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مال میں سے ہم کچھ کھا لیں پتہ نہیں اسے بھوک ہے یا نہیں ہے تو بہت زیادہ پریشان اب دو دو ہانڈیاں الگ دو چولہے الگ دو چیزیں الگ دو برتن الگ تو یہ تو بڑی ایک مشقت اور تکلیف دہ زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سایہ میں فرمایا وہ ان تخالت وم فون وہ تمہارے بھائی ہیں تم ان کے کھانے اپنے کھانے کے ساتھ ملا کر تیار کر سکتے ہو نیت درست ہونی چاہیے اصلاح احوال کی کوشش کرنی چاہیے اس پر تمہارا کوئی مواضع نہیں ہے تو نیت اصلاح کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے فیصلے فرما دیتے ہیں مومن انسان کو چاہیے وہ نکاح کے انتخاب میں ایمان ہی کو ترجیح کا سبب رکھے کسی مشرق عورت سے کسی مشرق مرد سے نکاح نہ کرے ان آیات میں آیت نمبر دو سو اکیس میں مما نہ کر دے مشرق عورت سے مشرق مرد سے نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کی وجہ کیا ہے اللہ تمہیں جنت کی طرف بلا رہے ہیں مشرق شر کی حالت میں جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے سیدھا جہنم میں جائے گا مشکل تو اپنے گھر میں اپنے تعلق میں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو سیدھا جہنم میں لے کر کے جا رہا ہے اگر حالت حیض کی ہو تو اپنے زوجہ کے ساتھ مباشرت سے روک دیا گیا مجامات نہیں کر سکتے اور جب پاکیزہ ہو جائیں تو اس حالت میں بھی حکم دیا گیا فاتو ہر سکم کہ فطری اور جائز طریقوں سے ان کے ساتھ مباشرت کرو غلط غیر فطری طریقے سے مباشرت کو حرام کر دیا گیا غیر فطری طریقوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ان آیات میں لیکن آج کل بے حیائی کا سلسلہ جیسے جیسے بڑھتا اور پھیلتا چلا جا رہا ہے ان احکام کے مطابق عمل کرنے میں پہلو تہی برتنے ہیں یہ احکام اللہ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کو بتانے میں اور سمجھانے میں شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے اللہ نے بتایا خاص طور پہ جن نوجوانوں کی شادیاں ہوں ان کو یہ مسائل و حکام ضرور بتانے چاہیے فرمایا ولا تجال اللہ اور زط اگر تم نے قسم اٹھا لی ہے میں فلاں کام نہیں کروں گا بعد میں تمہیں لگتا ہے کہ یہ کام تو اچھا تھا میں نے ایسے ہی غصے میں خام خاں قسم اٹھا لی ہے اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کر لیں رکاوٹ نہ بناؤ اپنی قسم کو کسی اچھے کام کو کرنے میں جھوٹی قسم اٹھانے سے روکا گیا جھوٹی قسم اٹھانا گناہ کبیرہ ہے الہ الہ کا حکم ذکر ہوا اسے کہتے ہیں جیسے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد احکام کی ایک سیریز ہے تسلسل کے ساتھ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ یہ احکام دیتے چلے جا رہے ہیں کہ قبلے کی بحث میں الجھنے کی بجائے جو کرنے کے کام ہیں ان کی طرف آ جاؤ اس کے مطابق زندگی گزارو پاکیزہ و تقوا کے ساتھ متصر زندگی علا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی بی سے یہ کہے کہ میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا اس کے ساتھ ملنے کے متعلق وہ پختہ قسم اٹھا لے کہ میں اب تم سے نہیں ملوں گا یا چار مہینے یا مطلق قسم اٹھا لے تو اگر تو وہ چار مہینوں کے اندر اندر اس کے پاس چلا جائے تو اس پر قسم توڑنے کا کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور اگر چار مہینے گزر جائیں نہ جائے اس کے پاس تو پھر طلاق بائن کے ساتھ وہ بیوی بی اس سے جدا ہو جاتی ہے اس کا خکم ذکر کیا گیا ہے عیسایت مبارکہ لیکن اگر کہے بغیر کوئی آدمی دور رہا ہے جیسے آج کل فیملی پاکستان میں ہے خود باہر روزگار کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں الفاظ نہیں کوئی بولے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عورتوں کی متعلقہ عورتوں کی عدت کا مسئلہ ذکر ہوا یہ تربس بس نہ بے انفسین سلاثت خور جن کو طلاق ہو جائے جن عورتوں کو اگر تو وہ پراگنٹ ہیں تو ان کی عدت بچے کی پیدائش ہے چاہے کل بچہ پیدا ہو جائے عدت ختم ہو جائے گی اسی طرح اگر کسی کے شوہر کی وفات ہو گئی ہے اور وہ پراگنٹ ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہو جائے گی تو ان کی عدت بچے کی پیدائش ہے لیکن اگر کسی کو طلاق ہوئی ہے تو اب اس کی وہ پراگنٹ نہیں ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں یا تو روٹین کے مطابق اس کو ایام آتے ہوں گے یا ایام نہیں آتے ہوں گے اگر ایام آتے ہیں تو اس کی عدت تین ماہواریوں کا گزرنا ہے اور اگر اس کو ایام نہیں آتے ہیں وہ سن رسیدہ ہو چکی ہے یا کسی بیماری وغیرہ کے سبب مایوس ہے کسی بھی اسر کے سبب تو پھر اس کی عدت تین مہینے قرار دی گئی ہے سلاستا خرو عدت کے دوران میں اگر کسی نے طلاق دی ہے تو عزت شروع ہو گئی طلاق کے لفظ بولنے کے ساتھ ہی عدت شروع نوٹس سے نہیں عدت شروع ہوتی طلاق دینے سے عدت شروع ہوتی ہے جیسے طلاق کا لفظ بولا ہے اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے یا دو طلاقیں دی ہیں اور عدت شروع ہوئی ہے پہلی طلاق سے عدت شروع ہو گئی ہے تو وہ تین ماہواریاں گزرنے سے پہلے پہلے رجوع کر سکتا ہے رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں زبان سے بھی رجوع کر سکتا ہے کہ میں نے کچھ سے رجوع کر لیا عمل بھی رجوع کر سکتا ہے کہ ان سے ملاقات کر لے لیکن اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو رجوع ختم ہو چکا ہے تیسری طلاق کے بعد اس کے بعد اب ان کے درمیان میں حرمت مخلصہ قائل ہو گئی ہے آپس میں اب نکاح کر کے بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے ہیں. یہ طلاق کے مسائل بہت اہم مسائل ہیں نکاح پر یہ مسائل سیکھنے, پڑھنے اور سننے چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے پھر اسی طرح خلا کے متعلق مسائل کا ذکر ہوا اگر کوئی خاتون اپنے شوہر کے پاس نہیں رہنا چاہتی اور شوہر کہتا ہے کہ تم مجھے حق مہر واپس کر دو اور میں تمہیں فارق کر دیتا ہوں خلا کے ساتھ تو اس طرح سے ان کے مابین خلا ہو سکتا ہے ایک فسخ نکاح ہوتا ہے اور ایک خلا ہوتا ہے خلا میں رضامندی ضروری ہے جانب ان کی فسخ نکاح یہ ہوتا ہے کہ شوہر حق نہیں ادا کر سکتا بیوی کا وہ عاجز ہے تو عورت عدالت سے جا کے اپنا نکاح فسخ کروا سکتی ہے کہ یہ میرا حق ادا کرنے کے قابل نہیں ہے یا وہ متعنت ہے وہ نانو نفقہ نہیں دے رہا یا کوئی ایسی سچویشن ہے یا بیماری ہے کہ اس میں اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے اس میں خلا نہیں ہوتا اس میں فصقے نکاح ہوتا ہے یہ فکہ کی بیان کردہ تعریفات کے مطابق قرآن سنت کے الگ الگ مسائل و حکام ہیں لیکن چونکہ آئلی مسائل اور قوانین جن لوگوں نے بنائے تھے وہ فکار نہیں تھے تو بہت سارے مسائل ایسے بن گئے ہیں کہ جن میں عدالتیں فیصلے دیتی ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل میں یا شرعی عدالت میں وہ فیصلے چیلنج ہوئے ہیں اور شریعہ کے متعلق رائے دی گئی ہے ان کے حوالے سے مگر چونکہ وہ صرف ایڈوائزری کی حیثیت رکھتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل ان کے فیصلوں کو نافذ نہیں کیا گیا ہے تو اس میں یہ لوگ گڑ مٹ کر دیتے ہیں فصقۂ نکاح کیا ہوتا ہے خلا کیا ہوتا ہے بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے طلاق کے بارے میں طلاق کے طریقے کے متعلق بھی رہنمائی کی گئی کہ کس طرح سے طلاق دینی چاہیے اور کس طرح سے چھوڑنا چاہیے ایک لفظ اللہ نے فرمایا بے معروف اچھے اور بھلے طریقے کے ساتھ اگر چھوڑنا ہے تو بھلے طریقے کے ساتھ رکھنا ہے تو بھلے طریقے کے ساتھ اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ کے حکام کا مذاق میں توڑاؤ اللہ تو فیقر ملطا فرق کے حوالے سے ابھی گزشتہ آیات میں ایک مسئلہ ذکر ہوا اس بارے میں بہت بے اعتدالی ہے بعض دفعہ مذہب کا خیز واقعات پیش آتے ہیں ایک نوجوان ان کی شادی ہوئی تھی جی کچھ عرصہ پہلے تو وہ اپنی گھر والی کو لے کر میرے پاس آئے جی ہمارا مسئلہ حل کروا دے کیا مسئلہ ہے آپس میں ہمارا کوئی اختلاف ہوا تھا مجھے نہیں پتا کہ میری گھر والی عدالت میں چلی گئی اور وکیل کے ذریعے سے اس نے خود ہی یک طرفہ خلا لے لیا اور اس بیچارے کو پتا بھی نہیں ہے کہ کھلا ہوگا وہ حضرات بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں نوٹس ہم کبھی وہ سرو بھی کروا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کو ضرورت نہیں تجھے کھلا چاہے تو وہ کھلا لے لیا ہے اس نے اور اپنے پرس میں رکھ لیا اور ہم رہتے بھی رہے اکٹھے اور اب جب دوبارہ ہمارے درمیان اختلاف ہوا ہے تو اس نے پرس سے کھلا نکال کے مجھے دکھایا اب ہم پریشان ہیں کہ ہماری تنہا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کیا ہوئی ہے یہ صورت حال یہ ایک واقعہ نہیں ہے ایسے سینکھوں واقعات ہیں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ حرام کی قصرت ہو جائے گی وہ صورت حال پر اشارہی ہے یعنی یہ اللہ کی احکام ہیں اور اللہ بار بار کہتے ہیں دل کا حدود اللہ دل کا حدود اللہ انسان اپنے رب کو حاضر و ناظر جان کر کے جو معاملہ کرے نکاح کے متعلق طلاق کے متعلق اس پہ جو ہے نا اس قسم کے واقعات پیشہ آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور جس طرح کی صورت حال بنتی چلی جا رہی ہے وہ بہت خوفناک ہے صورت البقرہ رکو نمبر تیس آپ سوچیں گے کہ میں نے پھر اس کا حل کیا بتایا میں نے کہا چلو دوبارہ نکاح پڑھا دیتا ہوں تمہارا اور اگر خلا ہو بھی جائے تو خلا طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے خسق نکاح ہو بھی جائے طلاق بائن کے طلاق ثلاثہ کے حکم میں نہیں ہوتا تین طلاقوں کے حکم میں نہیں ہوتا طلاق بائن طلاق بائن اگر ہو بھی جائے تو آپس میں بھی ابھی بھی دوبارہ نکاح کر نکاح پڑھا دے تو تمہارا دل تسلی ہو جائے گا لیکن اگر واقعی تین طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر وہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے نہ رجوع کر سکتے ہیں اور نہ آپس میں نکاح کر کے اکٹھے رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک ایک گزشتہ دنوں میں ایک میاں بیوی بی کے درمیان اختلاف ہوا تو میں ان کو جو ہے نا وہ تفریح کے حوالے سے آئے میں نے بڑا سمجھایا کہ تفریق نہ کریں لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے طلاق دے نہیں دینی میں نے پھر ان کو کہا کہ آپ صرف ایک طلاق دے دو اس طلاق کے بعد جب عدت مکمل ہو جائے گی نکاح ختم ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا طلاق بائن ہو جائے گی تین ماہواریوں کے بعد اس کے بعد تمہارے پاس گنجائش ہوگی اگر تم سلح کرنا چاہو گے آپس میں تو نکاح کر کے سلح کر لو گے لیکن وہ کہتے ہیں جی پھر وہ ہمارا نکاح جو یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہو چکا ہے وہ کینسل نہیں ہوگا اگر ایک طلاق کا نوٹس بھیجا تو میں نے کہا اچھا پھر میں آپ کو حل بتاتا ہوں ایک طلاق کا نوٹس بھیج دو عدت شروع ہو گئی اور عدت ختم ہو جائے گی تین ماہواری عدت ختم ہونے کے بعد نوٹس بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ تعلق ختم ہو گیا تو کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑا کڑی چاہ اچھا رہا ہے تو اس طرح سے یعنی مسائل ہیں یہ قوانین جو بنے ہوئے ہیں یہ حلال و حرام میں بہت بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ان لوگوں نے بنائے ہیں جو صاحب علم نہیں تھے اللہ رب العزت ہدایت نصیب فرمائے کوئی بندہ چاہتا ہے سینکڑوں ایسے مسائل ہیں نوجوان نے طلاق دینی ہے وہ دارالفتاح سے رجوع نہیں کرتا بعد میں آ کر کہتا ہے جی ہن دسو میرا کوئی گنجائش کا ڈوکیا ہے پہلے جاتا ہے اسٹام فروش کے پاس وہ ایک طلاق نہیں لکھ کے دیتا وہ دس طلاقیں لکھ کے دیتا ہے اس کو یہ بھی طلاق کا لفظ دے, طلاق کا لفظ ہے میں نے طلاق کے ثلاثہ دے دی یہ بھی طلاق کا لفظ ہے میں نے زوجیت سے فارق کر دیا یہ بھی طلاق کا لفظ ہے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سارے لفظ اس کے پاس رٹے رٹائے لکھے ہوئے پرنٹ ہوتا ہے وہ چھاپتا ہے وہ اس سے دستخط کروا دیتا ہے حضرت عمر کے پاس ایسا کیس آتا تھا حضرت عمر ڈنڈے مارتے تھے اس کو کہ اللہ نے صرف تین طلاقوں کا تجھے اختیار دیا ہے تو اتنی طلاقیں دے کے آ گیا ہے ڈنڈے لگانے چاہیے تجھے اور یہ بھی اسلامی نظریاتی کونسل نے رائے دی جی تھی کہ تین طلاقوں سے زیادہ جو طلاق دیتے ہیں تو ان قانون گرفت کرے لیکن قانون خود قابل گرفت ہے وہ خود قابل اصلاح ہے کون اس کی اصلاح کرے حالات اس طرف چاہ رہے صورت البقرا کے رکو نمبر تیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر شوہر میں بیوی کو طلاق دے ہے اور تین طلاقیں نہیں ہوئی ہیں ایک طلاق ہے دو طلاق ہے آپس میں وہ دونوں صلاح کی طرف جانا چاہتے ہیں تو تم رکاوٹ نہ پیدا کرو ان کو آپس میں ملاقات کرنے کے لیے اگر ان کے درمیان مصالحت ہو جاتی ہے تو صلاح صفائی کے ساتھ وہ آئندہ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں. ایسے واقعات پیش آئے صحابہ کے زمانے میں کہ ایک مرد نے ایک خاتون کو طلاق دے دی تو بعد میں ان کے درمیان میں بات چیت شروع ہوئی دوبارہ سے آپس میں اکٹھے ہونے کے متعلق تو خاتون کے بھائی نے کہا پہلے طلاق کیوں دی تھی تم نے اب میں نے تیرے ساتھ دوبارہ نکاح میں نہیں جانے دینا اللہ نے ایسا کہا ایسا نہ کرو بلکہ اکٹھا رہنا چاہتے ہیں تو تم تعاون کیا کرو ان کے پھر تفریق کی صورت میں بچوں کے متعلق مسائل پیش آتے ہیں دودھ کون پہ لائے پرورش کے حوالے سے مسائل اللہ رب العزت نے مدت رضا دو سال اور اس کی تکمیل اور اگر اس سے قبل دودھ چھڑانا چاہتے ہیں اس کا طریقہ اور تفریح کی صورت میں اگر کہیں اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس کے مسائل و حکام اور باپ کی ذمہ داری کہ جو دودھ پلوائے کہیں اور سے اس کے لیے مناسب خرچے کا بندوبست اور انتظام یہ سارے مسائل اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمائے اور پھر عدت وفات کا ذکر کیا 4 مہینے 10 یہ اس کے لیے ہے جس کے شوہر وفات پہ چائے اور وہ پرکنٹ نہ ہو اگر وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت وز حمل بچے کی پیدائش ہے عدت کے دوران نکاح تو دور کی بات ہے نکاح کا پیغام دینے کی بھی اجازت نہیں ہے. پیغام بھی نہیں دے سکتے کیونکہ عدت میں وہ دوسرے شوہر کے حق میں بیٹھے ہوئی ہیں تو اگر کسی کی نکاح میں ہو تب بھی پیغام نہیں دے سکتا اسے کوئی اپنے ساتھ نکاح کرنے کا اور اگر کسی کی عدت میں ہو تو وہ دوسرے کے حق میں بیٹھی ہے تو پیغام نکاح بھی نہیں دے سکتا ہاں اشارہ تنیا تن تذکرہ کر سکتا ہے اشارہ کنایا کیا ہے کہ کسی کے ذریعے پیغام بھیج دے میں مناسب رشتے کی تلاش میں ہوں تاکہ اگر عدت ختم ہونے کا اسے نہ پتا چلے تو اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہو سکتا ہے یہ بھی میرے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اشارہ و کنایہ میں کر سکتا ہے لیکن نکاح بھی نہیں کر سکتا اور براہ راست پیغام میں نہیں دے سکتا ولا تعظیم وقتاً نکاح حتیٰ ابلغل کتاب و اجرا میں نکاح بالکل فاسد ہے ہو ہی نہیں سکتا نکاح ولا تعظیم وقتاً نکاح اس پر پچھلے دنوں بڑی بحث چلی تھی ہے تو وہ سیاسی مسائل لیکن قرآن کا حکم یہ ہے کہ عدت میں نکاح نہیں ہو سکتا اگر کوئی نکاح کرتا ہے وہ نکاح فاصد ہے اسی طرح طلاق کے مسائل مہر کے متعلق مسائل بعض دفعہ حق مہر کی مقدار کا تعین نہیں ہوتا اور نکاح کر لیا جاتا ہے اس صورت میں بھی اللہ کی طرف سے مہر مصری متعین ہو جاتا ہے جو اس کے خاندان کا مہر ہوتا ہے نکاح طلاق کے ذیل میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی محافظت اور اس پر استقامت کا حکم دیا ہے اور خاص طور پہ سلاط الوسطی اثر کی نماز کیونکہ ان مسائل میں الجھ کر عموماً انسان نماز چھوڑ جاتا ہے اختلافات میں بیوی بھی نماز چھوڑ جاتی ہے شوہر بھی خاندان والے بھی اچھا یار پہلے مسئلہ حل کر لیے پھر پڑھ اور اسی طرح کاروبار زندگی میں بھی انسان نماز سے قافل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت اور ان پر استقامت خاص طور پہ عصر کی نماز کے اوپر مداومت کا حکم دیا نماز خوف کا طریقہ سکھایا حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے کھڑے کھڑے بھی سواریوں پر سوار بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اس کا طریقہ ذکر گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز پڑھ کر بھی سکھائی اور بتلائی متعلقہ عورتوں کو احسن طریقے سے رخصت کرنے بلکہ جوڑا دینے کا حکم دیا ون المتلقاتی متعاون بالمعروف کون دیتا ہے ایسے طلاق اللہ نے کہا ہے طلاق دینی ہے اس کا بھی ایک طریقہ اور ضابطہ ہے اس طرح سے دو کہ تعلق بھی عمدہ طریقے سے ختم کیا جائے جیسے تعلق عمدہ طریقے سے جوڑا جاتا ہے انہیں جوڑے دے کر کے رخصت کرو حق کا نالل متقی لوگوں کے ذمہ حق ہے لیکن یہاں دماغ خراب ہوتا ہے اس کا نوجوان ایک دم غصے میں آ کر تین سے نیچے تو بیٹھتا ہی نہیں ہے نا شروع ہی تین سے اوپر سے کرتا ہے اور تلا دے کے پھر بعد میں پچھتاتا ہے کہ وہ ہو میں تو غصے میں آ گیا تھا اکثر دارالفتہ میں پھر آ کے کہتے ہیں میں تو غصے میں آ گیا تھا اور طلاق محبت میں دی جاتی ہے غصے میں ہوتی ہے طلاق لیکن انسان کو اپنی عقل پہ کنٹرول کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا بھی ثابتہ اور طریقہ ذکر فرمایا اللہ اکبر تو نکاح کا خاتمہ بھی مہذب انداز سے ہونا چاہیے جیسے نکاح میں جوڑتے مہذب انداز کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ ہیں الم ترخر کچھ لوگوں کو حکم ملا جہاد کرو راہ خدا میں یہ اسرائیل ایک جماعت تھی دشمن ان پر حملہ تھا یا کوئی تعاون کی وبا گئی تھی تو ان کو حکم ملا برداشت کرو یا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرو یہ لوگ نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل گئے اور جہاد سے انہوں نے سرتابی کی جہاد کی طرف نہ گئے وہ ملوفن حضر الموت جیسے ہی باہر نکلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مر جاؤ سارے مر گئے موت سے بھاگے تھے آگے موت انتظار کر رہی تھی فقال الحم اللہ تو نبی کی دعا سے اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور بتایا جہاد کرنے میں موت نہیں ہے موت کا جو وقت مقرر ہے اسی پر موت آئے گی ہاں جہاد میں عزت ضرور ہے انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم جہاد دیا اور اللہ کے رستے میں خاص طور پر جہاد کے رستے میں خچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا یہ قرض حسنہ ہے جو اللہ تعالیٰ برہا چڑھا کر روز قیامت تمہیں واپس فرمائیں گے بنی اسرائیل کے اوپر کچھ ایسے اوقات گزرے لبھات آئے یہ غالباً حضرت مصع علیہ السلام سے ساڑھے تین سو سال بعد کی بات ہے اس وقت کے نبیت حضرت سمعین علیہ السلام ان کے زمانے کی یہ بات ہے کہ بڑی قسم پرسی کے عالم میں بنی اسرائیل وقت گزار رہے تھے میدان تی میں سرگردہ تھے رستے مسدود تھے کچھ نظر نہیں آتا تھا کیا کریں اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کے ذریعے سے کہ آپ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستے کھول دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاد کا حکم ملے تو تم برگشتہ ہو جاؤ کہنے لگے ہم کیوں نہیں جہاد کریں گے ہمارے گھروں سے بدر کیا گیا ہے ہم تو ضرور جہاد کریں گے فلمّا کتب علیہم القتال جب جہاد کی فرضیت کا حکم آیا تو وہ واقعی پرگشتہ ہو گئے۔ اور اس کا واقعہ تفصیل سے آگے یوں ذکر ہوا وقال لهم نبیهم کہنے لگے اپنے نبی سے کوئی ہمارا قائد اور لیڈر منتخب کریں جس کی زیر قیادت ہم جہاد کریں۔ تو نبی یہ وقت نے اللہ سے حکم معلوم کر کے کہا کہ قد بعث لكم طالوت ملکہ اللہ نے تمہارے اوپر حضرت طالوت کو قائد مقرر کیا ہے ان کی زیر نگرانی تم جہاد کرو اب قوم والے کہنے لگے اننا يكون له الملك علينا یہ ہمارے اوپر بڑا بنا دیا ہے نحن احق بالملكی ہم میں سے کسی کا انتخاب کرنا چاہیے تھا ولم يوت ساتم من المال اس کے پاس تو مال بھی زیادہ نہیں ہے ان کا مطلب یہ تھا جو مالدار ہے وہ قیادت کے قابل ہے جبکہ اللہ نے کہا ان الله استفا عليكم وزاد هو بستا في العلم والجسم کہ اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے مال نہیں ہے ان کے پاس زیادہ دولت علم ہے ولی جسم اللہ نے نوازا ہے قوت ہے یہ بھاگے گا نہیں اس میں اللہ تعالی نے طاقت رکھی ہے یہ وہ اوصاف ہیں جو قیادت کے لائق ہیں تو ان اوصاف کے حامل کو اللہ نے منتخب کیا ہے اللہ کا حکم ہے پھر بھی وہ ماننے سے پہلو تہی کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک نشانی تمہیں دے دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہوا ہے ایک تابوت سندوق تھا جس کا نام تابوت سکینہ ذکر کیا گیا ہے اَن يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَقَالُ مُوسَى وَالُحَارُمُ بلی اسرائیل پر مشرک بادشاہ حملہ آبر ہوا تھا اور ان کے اس تابوت کو وہ چرا کر لے گیا تھا جس میں کچھ برکت کی چیزیں تھیں حضرت موسا اور ہارون علیہ مسئلہ تھسلام کے کچھ بقایا جات اور اسباب تھے سامان تھا اور بطور برکت کے وہ اس تابوت کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے تابوت سکینہ کو تو وہ لوگ اٹھا کر کے اسے لے گئے اور اپنے کسی بتقدے بھی انہوں نے رکھا اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ ان کے لیے مشکلات پیش آنے لگیں تو پھر خود ہی انہوں نے اس تابوت کو کسی طریقے سے قرآن میں ہے کہ تحمل الملائکہ اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے تو فرشتے اٹھا کے لے کے آئے اور ان کے پاس اس تابوت کا پہنچنا یہ علامت قرار دیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حضرت تعلق تمہارے بادشاہ مقرر ہیں فلما فسر تالو پھر ان کے دل مطمئن ہوئے اچھا ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے یہ بادشاہ مقرر ہو گئے روا روی کے اندر بہت سارے لوگ جہاد کرنے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں کوئی دائیں بائیں زید عمر بکر سارے مخلص کم ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کا جہاد میں نہ جانا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہاں جا کر یہ فساد کا سبب بنتے ہیں حضرت تالوت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو آگے ایک نہر آ رہی ہے اس مقام پر اس مقام پر پانی سے تمہیں روکا گیا ہے وہاں تم نے پانی نہیں پینا ہاں ایک آدھ گھونٹ اگر پی لو تو اجازت ہے ف شریب و منہ اللہ من سب نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا صرف چند لوگ رہ گئے حدیث میں آتا ہے جتنی تعداد بدر کے صحابہ کی تھی تین سو تیرہ صرف اتنے لوگوں نے اس حکم پر عمل کیا باقی سب نے پانی پی لیا جس جس نے پانی پیا تھا اس کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا وہ پیچھے آ گئے اور جو مخلصین کی جماعت حکم پر عمل کرنے والی تھی وہ آگے گئے فلمّا جا آمنوا معا ایمان والے اور حضرت تعلود وہ آگے بڑھے تو بظاہر جالود ان کے مقابلے میں جو کافروں کا سردار تھا وہ جالود تھا اور اس کے لشکر تھے تو بظاہر جالود کی طاقت کو دیکھ کر یہ کہنے لگے یہ تو مقابلہ بڑا مشکل ہے لیکن خال لذین اللہ اللہ جو خدا پرست لوگ تھے وہ کہنے لگے لڑو راہ خدا میں جہاد کرو اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے کم فیطن کلیلت غلط فیطن اللہ بہت ساری تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم سے کثیر جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں و اللہ یہاں سے حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کا کردار سامنے آتا ہے داود اس وقت نوجوان جو بچے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مالک وہ ان کے بھائی جہاد میں شریک تھے وہ اپنے بھائیوں کی کہ خیر خبر کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے تو انہوں نے دیکھا میدان جہاد سجا ہوا ہے اور جالود کے مقابلے میں کوئی نکل نہیں رہا تو یہ تالود سے کہنے لگے کہ مجھے بھیج دو میں اس کا مقابلہ کروں گا پہلے انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ نظر آ رہا ہے یہ کیا مقابلہ کرے گا لیکن حضرت داود نے جب اصرار کیا تو انہوں نے ان کو بھیج دیا ان کے ایک وار کے ساتھ ہی جالود ڈیر ہو گئے فحاضم داود, داود نے جالود کو قتل کر دیا اللہ وہاں سے حضرت داود علیہ السلام کا سفر شروع ہوا اللہ کے قرب کا نبوت عطا ہوئی اللہ نے حکومت سے نوازا حکمت سے نوازا تِلْكَ آیا تو اللہ بالکل آخر میں اللہ فرماتے ہیں اس بارے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کے یہ سارے واقعات کی خبر رب دے رہا ہے تو مان لو حضور اللہ کے نبی آپ نے کہیں نہیں لکھنا پڑھنا سیکھا اور نہ آپ نے کسی سے یہ باتیں اور واقعات معلوم کی ہیں صدق اللہ اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ ایسے کسی بھی عمل سے مکمل اجتناب کی طرف رہنا چاہیے ہمارے الحمدللہ دو پارے مکمل ہو چکے ہیں تیسرا پارہ شروع ہو رہا ہے تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کے فضائل اور ان کے مرتبوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ نے بعص نبیوں کو نوازا اور ان سے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا انہیں شرفِ ہم کلامی عطا فرمایا درجات بعض کے بڑھائے حضرت علیصیٰ علیہ صلاۃ وسلام کو اللہ نے معجزات سے نوازا تو ہر کسی کو اس کے اعتبار سے فضائل اور معجزات عطا کیے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلتِ کلی عطا ہوئی تمام انبیاء علیہ السّلاۃ والسلام پر صاحب ایمان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رستے میں رب کے عطا کردہ رزق میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے قبل جس دن میں انسان کو حسرت و افسوس ہوگا کاش کہ میں دنیا میں کچھ اچھے کام اپنے لیے اکٹھے کر لیتا اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کسی کی سفارش ہوگی جو سفارش بغیر اجازت کی اجازت کے ساتھ سفارش کا ذکر آگے آیت الکرسی میں بھی آ رہا ہے آیت الکرسی ہے رکو نمبر چوبیس میں عظیم آیت ہے اور اس آیت کی عظمت کے بارے میں کئی روایات ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ فرضوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت فرماتی تھے اور حفاظت کے لیے آپ نے اسے بتلایا ہر قسم کی حفاظت کے لیے جنات سے شیاتی سے عیسائیت مبارکہ کی عظمت اس کے مضامین کے اندر غور کرنے سے واضح ہوتی ہے توحید سارے مضمونوں سے بڑھ کر مضمون ہے اور اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات سب سے عظیم ہے عیسائیت اس میں اسی کا بیان ہے اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ ہے سدا اور سب کو تھامنے والا ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں پر اسی کا اختیار اور کنٹرول اور اسی کی ملکیت میں ہے ساری چیزیں کون ہے جو اس کے آگے سفارش کر سکے ہاں مگر بھی اس جس کو وہ اجازت آتا فرمائے جس سے راضی ہو جتنی سفارش پر وہ راضی ہو تو شفاعت بل کا اس بات ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہیں انہیں اللہ کے علم میں سے کسی چیز پر بھی احاطہ و قدرت نہیں ہے ہاں مگر جس قدر وہ چاہے کسی کو عطا کرنا تو وہ عطا فرماتا ہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر وسیع ہے اس کی کرسی کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ کو معلوم ہے اس آیت میں کرسی کا لفظ ہے اس وجہ سے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں تو کرسی کیسی ہے کیفیت کیا ہے اللہ کمائے علی کو شان ہی جیسے کہ اس کے شاعن شان ہے اس کے اندر آسمان اور زمین اس طرح سے ہیں ایک حدیث میں اس کی یوں ذکر کی گئی بہت بڑا کھلا میدان ہو اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا کڑا رکھ دیا جائے وہ کڑا ہے آسمان اور زمین اللہ کی کرسی کے سامنے اور اس کی کرسی کی وسعت کا کیا اندازہ ہوگا جس کو اللہ خود کہتے ہیں وسیع کرسی اس کی کرسی بڑے وسیع ولا حا اور اسے سے کوئی مشکل نہیں ہے آسمان اور زمین کی حفاظت کتنے بڑے نظام عالم کو وہ تھامے ہوئے ہیں اور قائم رکھے ہوئے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے بے خبر نہیں وہی العظیم وہ بلند ہے عصمتوں کا مالک ہے تو اللہ کی ذات چونکہ عظیم اللہ کی صفات چونکہ عظیم اللہ کی توحید کا مضمون سب سے عظیم تو آیت القرسی جس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں وہ آیت ہی سب سے عظیم آئےت الکسی اس وجہ سے عظیم آئے لاقراہ فی دین, دین دین میں کوئی اقراہ اور جبر نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہے دین میں جبر نہیں ہے آج کسی کو نماز پڑھنے کا کہیں یار چل نماز پڑھ چلیے اور تھوڑا سا اسرار کر کے کہیں اور یار دین میں جبر نہیں ہے یا کسی کو کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ الٹے کام چھوڑو اور سود خوری سے باز آ جاؤ وہ کہتے ہیں دین میں جبر نہیں ہے تو یہ آیت ہر بندہ ہر جگہ منطبق کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق یہاں کیا مطلب ہے لا کرا حافی اس کا مطلب یہ ہے کسی کو آپ زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے کلمہ پڑھ ورنہ تجھے مار لوں لا کر حافظ قد تبین نہ رشتوں گئی ہدایت واضح کر دی ہے اللہ نے یہ ہدایت کا رستہ ہے اور حکمراہی کا رستہ ہے جس نے ایمان قبول کرنا ہے مرضی سے آیا ہاں اگر ایمان قبول کر لیا ہے تو پھر خدا کے ضابطوں کے پابند بن گئے ہو پھر تمہیں احکام کے مطابق چلنا پڑے گا اس کو میں مثال سے یوں واضح کرتا ہوں ایک آدمی پاکستانی نہیں ہے کسی اور ملک ہے تو آپ جبر نہیں کر سکتے تو پاکستانی بن لیکن اگر وہ پاکستان میں آ گیا ہے یہاں رہ رہا ہے تو پھر اس کو ملک کے قوانین کو پابندی اختیار کرنا پڑے گی اب قانون توڑے اور کہے جبر تو نہیں ہے تو یہ غلط بات ہے تو ہر جگہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے بعض لوگ اس کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اللہ اکبر آگے اللہ رب العزت نے توحید کے حوالے سے مکالمہ ذکر فرمایا توحید کے اس بات کے لیے موحد اعظم حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی توحید کا بھی تذکرہ ساتھ ان کی پوری زندگی توحید اور اسی کی دعوت میں گزری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مکالمہ بادشاہ نمرود کے ساتھ ابراہیم علیہ السلاۃ نے نمرود کو کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ایک بے گناہ کو جو جا رہا تھا پکڑ کے قتل کروا دیا اور سزائے موت کا فیصلہ جس کے خلاف ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا کہتا دیکھو میں نے مار دیا اور میں نے زندہ کر دی حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا مطلب یہ ولی موت و حیات نہیں تھا ان کا مطلب تو یہ تھا کسی کے اندر سے کھینچ کر روح نکال دینا اور کسی میں روح کو ڈال دینا یہ اللہ کا اختیار ہے مگر وہ ایسا بے وقوف تھا یا سمجھدار بے وقوف تھا کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو غلط بات سمجھائیں ان کو کہیں پتہ نہ چل جائے تو کہیں ابراہیم علیہ السلام کی دلیل اثر انداز نہ ہو جائے اس لیے اس نے غلط رخ دیا ان کی بات کو اب ابراہیم علیہ السلام بات میں جھے بغیر اگلی دلیل کی طرف منتقل ہو گئے میں چھوڑو اس بات کو میں موت و حیات کے معنی کی وضاحت میں پڑتا ہی نہیں میں اگلی دلیل دیتا ہوں فی اللَّهَ حیات ہی بشم الْمَشْرِقِ مل مشرقات الْمَغْرِبِ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر اللہ کہتے ہیں فبوحت النظی کفر جو کافر تھا وہ لاجواب ہو گیا اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے وہ اگر یوں کہہ دیتا آگے سے کہ میں مشرق سے نکالتا ہوں اور مغرب میں غروب کرتا ہوں تم مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کرو تو فرماتے ہیں اس کو پتا تھا اگر ایسے اس نے کہہ دیا تو ابراہیم کے رب نے کر دینا ہے ایسے اس لیے اس نے اسی میں خیر سمجھی اب اس دلیل میں تو بز لاجواب ہو گیا ہوں اب کوئی اور بات نہیں آگے کرنے چاہیے واللہ اللہ, احتل قوم لوگوں کو اللہ تعالیٰ رستہ دکھاتے تو اس سے معلوم ہوا کہ خالق و مالک کون ہے اللہ موت و حیات اس کے اختیار میں اوکل لذیم العالا عروشی دوسری مثال دی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا حضرات مفسرین نے ایک بستی پر سے گزرے جو تباہ برباد ہو چکی تھی اور گزرتے ہوئے وہاں سے سوچا کہ کبھی دوبارہ زندہ ہوگی ہے بستی آباد ہوگی یہ بستی اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی موت کی نیند سلا دیا اور میں اطام سو سال اس حال میں رہے سم اباسا پھر انہیں زندہ کیا پوچھا کم لبستا کتنا عرصہ رہے ہو اس حال میں کہنے لگے یومن وباس یوم ایک دن یا آدھا دن اللہ نے کہا سو سال رہے ہو تم اس حال میں فنزور اللہ تعام ایک کھانا نظر آ رہا ہے و شراب اپنا مشروب دیکھو کہاں ہے لم یتنا ترو تازہ سو سال گزرنے کے باوجود پانی تر تازہ کھانا ترو تازہ ونظر منظوریلا ایمارے سواری پر گدا اس وقت کی سواری ہوا کرتا تھا سواری پر سوار تھے جس پر اس کو دیکھو کہاں ہے تو وہ ایک ڈیری سی نظر آ رہی ہے فرمایا دیکھو ہڈیوں کی جو ڈھیری نظر آ رہی ہے کئی فن شیز ہم ان کو کیسے جوڑ کے ان کو گوشت پہنا دیتے ہیں ان کے سامنے سامنے ڈھانچہ بنا اور گوشت چڑھا اور وہ گدھا زندہ ہو گیا فلما تَبَيَّنَ یہ سارا منظر سامنے ہوا تھا دیکھتے ہوئے کہنے لگے اللہ, اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ یوں زندہ کرتا ہے اور اسی طرح یہ بستی اس وقت دوبارہ آباد ہو چکی تھی جب دوبارہ یہ زندہ ہوئے ویس خالہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے فرمایا کیوں نہیں ایمان تو ہے لیکن میں کیفیت کو دیکھ کر کے مزید اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالی نے انہیں حکم دیا چار پرندوں کو پکڑیے ان کو مانوس کیجئے اور ان کا گوشت کیجئے مختلف پہاڑوں پر اس کو چھوڑ دیجئے پھر آ کر کے اسے دعوت دیجئے ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو بلایا اللہ کے حکم کے مطابق یا اچین اکسا دوڑتے ہوئے آئے قرآن میں اڑتے ہوئے نہیں آئے یا اچین سایا دوڑتے ہوئے آئے سامنے سامنے دوڑتے ہوئے اڑ کے آتے توڑنے میں بعض دفعہ نظر آ کے پیچھے ہو جاتی ہے کوئی اور پرند نہیں یا اچین اکسایا دوڑتے ہوئے ہیں اللہ عزیز الحکیم اور اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ ہی غالب ہے اور حکمتوں کا مالک ہے اللہ نے یہ واقعات ذکر کر کے ہمیں سمجھایا کہ اسی طرح اللہ دوبارہ پیدا کریں گے اور اللہ ہی مالک اور خالق ہے بہت حیات اسی کے قبضے میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی اور ادر و ثواب کو ایک مثال سے واضح کیا گیا میں اتوحبا جیسے انسان ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے اور اس بیچ سے بالی اگتی ہے اور اس میں سات سو دانے اس سے بڑھ کر بھی دانے ہو سکتے ہیں اسی طرح اللہ ثواب کو بڑھاتے ہیں اخلاص کے بقدر اللہ پہاڑوں سے بھی ثواب زیادہ عطا فرما دیتے ہیں پھر فرمایا جو بھی تم صدقہ و خیرات کرو ریاکاری نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد احسان مجد لاؤ ورنہ ثواب عمل ضائع ہو جاتا ہے اور <تصفح> مثالیں ذکر فرمائیں ثواب ضائع ہونے کی مثال اور ثواب کی حفاظت کی مثال اور ایک مثال یہ بھی دی گئی جیسے کسی کا بہترین اور سرسبز و شادہ باغ ہو اور بگولا آ کر اس کے باغ کو بسم کر دے اور چلا کر کے رکھ دے تو جو آدمی صدقہ خیرات کرے مگر ریاکاری اور دکھلاوا اور احسان جتلا بات میں اس کا وہ باغ اس کا وہ ثواب اس باغ کے مانند تباہ و برباد ہو جاتا ہے اللہ کے رستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کیا کرو پاکیزہ چیز کو خرچ کیا کرو ولا تیم مم الخبی ہو گھٹیا نکمی ردی جو تمہارے لیے قابل استعمال نہ ہو چلو اللہ دراج دے دے نہیں یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے جو تمہیں پسند ہو وہ راہ خدا میں دیا گا خاص طور پہ تاجر حضرات جن کا مال رہ جائے سیل سے بھی رہ جائے کہتے ہیں اسے زکوات میں دے دو ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی لیکن وہ بہترین زکوٰۃ بہترین خیرات ہے جو پسندیدہ ترین مال میں سے راحت ادا نہیں جا اللہ کہتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ گے تم اتنا زیادہ نہ خرچ کرو اللہ کے رستے میں اور تمہیں بے حیائی کی طرف بڑا وہ ترغیب دیتا ہے اور ہے بھی ایسے لوگ اپنی عیاشیوں پہ کتنی کتنی دولت کو اڑا دیتے ہیں باہر ادھر ادھر جہاز کے خرچے ہوٹلوں کے خرچے لیکن اللہ کے رستے میں جہاں دینے کی بات آ جائے وہ یار نہ تھوڑا ہی کافی ہے تو اللہ کہتے ہیں یاید الفقرہ شیتان ڈرا رہا ہے تمہیں کہ فقیر بن جاؤ گے بیا مرکم بلف شاہ اور فحاشی عیاشی میں خرچ کرنے کے حوالے سے وہ تمہارے دل میں رغبت ڈال رہا ہے اللہ ہو یا کو مغفرت اللہ کہتے ہیں کہ تم جس قدر پاکیزہ و پسندیدہ مال رہا ہے خدا میں خرچ کرو گے اللہ اتنا تمہیں مغفرت اور فضل سے نوازیں جو تل حکمت معیش اللہ کہتے ہیں یہ حکمت کی باتیں ہیں اس پر عمل کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی اور جسے توفیق عمل ہو جائے وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اسے خیر کثیر سے نواز دیا ہے ومان فخ نظر تم نظر تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اسے جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق سلا اور ثواب خاص طور پہ رکو نمبر سینتیس کے آخر میں مصارف کے ذیل میں یہ بیان فرمایا سبیر اللہ یہ اصحاب صفہ کے متعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین دین کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقف کر دیا تھا اس کی وجہ سے وہ کاروبار نہیں کر سکتے تھے حضرت ابو حریرا حضرت ابو بڑے اچھے خاندان کے فر تھے لیکن دین کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا وقف کر دیا تھا کہ ہمہ وقت صفحہ میں رہتے تھے جس کی وجہ سے کاروبار نہیں کر سکتے تھے اور کھانے پینے کے لیے اسباب میں نہیں ہوتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے لوگ یہ سمجھتے کہ پتہ نہیں دورہ پڑ گیا ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ فرماتے لل فقراء اللہ ددین عروفی سبیر اللہ کہ جو دین کے تعلیم و تعلم کے سلسلے سے وابستہ ہو کر صفا کے مدرسے کے طلباء بن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدلس کے آپ کے ہم نشین بن گئے لایستیوں ضرب الفیل عرضی وہ زمین میں جا کر تجارت نہیں کر سکتے وہ اپنا کاروباری زندگی نہیں چلا سکتے یہ لوگ تمہارے انفاق کے سب سے زیادہ محتاج ہیں تم اپنے آپ کو محتاج سمجھو کہ یہ تمہارا ہدیہ قبول کر لیں اور ان کو صدقہ خیرات دے سکتے ہو یہ سب عمل میں لطاف جو ان کے حالات سے بے خبر ہے وہ سمجھتا ہے یہ مالدار ہیں لیکن منتعف انہوں نے کبھی اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا ہے تعریفی ماہ ہاں ان کی کچھ کچھ باتوں سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہیں لاسل وہ دست سوال دراز نہیں کرتے وہاں تنف اللہ علیم تم جو کچھ بھی صدقہ و خیرات کرو گے اللہ تعالیٰ اس کی قدر کروائیں گے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدمت دین کے لیے کر دیا اور اللہ کے دین کے کام کے لیے وہ طلب علم میں مصروف ہیں تو ایسے لوگ اس آیت کا مصداق ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت البقرہ رکو نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے اپنے رستے میں صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنے والوں کی فضیلت اور اجر و ثباب کا ذکر کیا ہے روز قیامت اللہ ان کے خوف کو ختم فرما دیں گے اور یہ کسی قسم کے غم میں مبتلا نہیں ہوں گے اس کے برخلاف سوت خوروں کی سزا کا ذکر کیا ہے قیامت کے دن سوت خور ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی شخص کو جنات اور شیاطین نے چمٹ کر پاگل اور خپتی بنا دیا ہو جو کہ وہ سود کو حاصل کرنے کے لیے اسی طرح کے خپت میں دنیا میں مبتلا تھے اس کے مطابق ان کو اللہ نے قیامت کے دن سزا دی اللہ کہتے ہیں یہ سزا اس لیے ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹریڈنگ کا نفع بھی تو ایسے ہی ہے جیسے سود کا ایک نفع ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں الح اللہ الربا میں نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے لہٰذا سود کے جواز کے متعلق تمہاری بات قطن غلط ہے جس کے پاس نصیحت آئی رب کی جانب سے اور وہ رک گیا تو جو سابقہ زندگی میں معاملات ہو چکے ہیں اس کی معافی لیکن آئندہ سے اپنے آپ کو بچا لیں آئندہ کا اخلاص سابقہ کی تلافی کا سبب ہو سکتا ہے وہ من لیکن جب دوبارہ سودی معاملات میں مبتلا ہو فولا ایک النار یہ جہنم کے مستحق بنے گی اللہ تعالی صدقات میں برکت نصیب فرماتی ہے اور سود میں مال بظاہر بڑھا نظر آتا ہے لیکن وہ بے برکت ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جسم پہ کوئی چوٹ لگ جائے اور وہ پھول جائے تو وہ موٹا لگ رہا ہے لیکن اس موٹے کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے اس سوزش کا ختم ہونا کی بھلائی ہے اور اللہ رب العزت نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سود کی حرمت کا اعلان کیا ہے قرآن باب میں ان میں بھی ایک دفعہ پہلے اس کی آخرت کی سزا کا ذکر کیا پھر اس کی بے برکتی کا ذکر کیا پھر فرمایا اے صاحب ایمان لو اللہ سے ڈرو اور جتنا کچھ تمہارا سود باقی بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے اور یہ آیت بڑی سخت آیت ہے آیت نمبر دو سو اناسی ٹو سیونٹی نائن اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے سے. خدا سے جنگ کر کے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے تب. کبھی بھی وہ سکون نہیں حاصل کر سکتا اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل مال تمہیں مل جائیں گے روس و کو یعنی جس نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور سود لینا ہے تو جو اصل کیپٹل ہے وہ واپس لے سکتا ہے سود نہیں لے سکتا لا نمون ولا تزم وہ ان اور اگر کوئی تنگ دست ہے اور تم نے اسے قرض دے رکھا ہے تو وہ ادا نہیں کر پا رہا اگر تو اس کو محلت دے دو یہ تمہارا صدقہ کسی مقروض کو قرضے کی واپسی میں مہلت دینا اس پر بھی اللہ صدقے کا ثواب ادا کرو منتر جاؤ نفی اللہ قیامت کے دن اللہ کے اللہ کے آگے کھڑے ہونے اور عدالت الہیہ میں پیش ہونے کے احساس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ترغیب دی گئی پھر اگلے رخو میں صحابہ ایمان لوگوں کو ادھار معاملات کرنے کی اجازت دی گئی ادھار قیمت بھی ادھار ہو سکتی ہے اور ادھار جو پروڈکٹ ہے جو مبیعہ جس کو سیل کیا جا رہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بے سلم ہوتی ہے یہ خاص ایک ٹرانزیکشن کی کیٹیگری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شرائط اور ضوابط ذکر فرمائے اور اس کے تفصیلی احکام حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے جواز کی یہ آیت دلیل ہے اور ادھار معاملات کو تحریر میں لانے کی ترغیب دی گئی اور اگر گواہ بنا لیا جائے اس پر تو مزید بہتر ہے تاکہ آئندہ کوئی اختلافات نہ ہوں لیکن اگر حاضر سودا ہو تو پھر اگر گواہ نہ بھی ہوں تحریر نہ بھی ہو کوئی حرج کی بات نہیں جس کسی کو گواہ بنایا گیا وہ کسی بھی ٹرانزیکشن پر انہیں ایمانداری کے ساتھ گواہی کو ادا کرنے ضرورت کے موقع پر گواہی کو ادا کرنے کی ترغیب دی گئی گواہ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ گواہی کو چھپائے نہ جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے اور اگر کسی کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو جس نے جس کی امانت ہے اس کے حوالے دیانتداری کے ساتھ کرنے کی ترغیب کی گئی اور اسی آیت میں رہن کا مسئلہ بھی ذکر ہوا ہے رہن کہتے ہیں گروی رکھنا اس کے متعدد صورتیں ہیں عصر حاضر میں کوئی اثاثہ گروی کے طور پر رکھ لیا جائے کوئی مکان رکھ لیا جائے کسی کے اکاؤنٹ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر کچھ سرٹن لمٹ کے اوپر باؤنڈ کر دیا جائے کہ اس سے نیچے تم اس میں سے وتھ نہیں کر سکتے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ ہیں رہن کی کیٹیگری میں یہ آتی ہیں اور اس کے الگ شریع کے احکام ہیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ کسی قرض کے اوپر انٹرسٹ لینے کی ہرگیز اجازت نہیں ہے۔ رکو نمبر چالیس میں سور بقرہ کے آخری رقو میں اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اوپر اپنے مالک اور اپنے قادر ہونے کے وصف کا اظہار فرمایا للہ مَا فِي بات ہی و مافل عرص انسان یہ سوچتا ہے میری کمائی میری آمدن میری جائیداد اللہ کہنے تیرا کیا ہے سب کچھ ہے. لہذا اللہ کے حکم کو پورا کرو دلوں کے خیالات اور احساسات کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کی ترغیب دی گئی لیکن جہاں انسان بے پس ہو جائے خود بخود خیال آ جائے اگر کوئی اس کو دل میں جمائے نہیں ٹھہرائے نہیں فوراً رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور وہ حق میں تفریق نہیں کرتے پہلے انبیاء بھی ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی برحق قرآن بھی برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برحق کسی میں تفریق نہیں کہتے ہیں سمعنا و اطانہ یہ جملہ اس جملے کے مقابلے میں ہے بنی اسرائیل کو جب کتاب دی گئی تو انہوں نے کہا تھا سمینا وسینہ سن لیا جی لیکن دل سے مانا نہیں تھا آج کل بھی کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں آپ نے کوئی بات ان کو کہی ہاں جی سن لیے مطلب یہ ہوتا ہے کہ منی کیڑی ہے اللہ کہتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کیا کہتے ہیں سمعنا و اطانہ سن لیا دیر جان سے تسلیم کر لیا غفرانک اللہ تم معاف فرما دے ہمیں قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اس جذبے سے سننا چاہیے سمعنا اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں بناتے جتنا جتنا مشکل پڑتی چلی جائے اتنا حکم آسان ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے متعدد مثالیں حکام شرح کے اندر آگے چند دعاؤں کا ذکر ہے نماز میں بھی ہم یہ دعائیں پڑھیں گے تو دل دل میں ان پر آمین کہتے رہیں اے اللہ ہمارا معاخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں ہم سے خطا ارزت ہو جائے اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ لادنا جیسے پہلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا تھا اے اللہ جس کی ہم میں طاقت نہ ہو وہ ہمارے اوپر نہ لادنا ہم سے درگزر فرما بخشش کے فیصلے فرما رحم فرما تو ہی ہمارا مولا اوکار ساز ہے کافروں کے خلاف ہماری مدد سورہ عال عمران اس کے بھی ہم دونوں کو تلاوت کریں گے نصف پارہ مکمل ہونے تک عال عمران عمران حضرت مریم کے والد ماجد کا نام نامی ہے اور عال عمران کا مطلب ہے حضرت عمران کے خاندان کے لوگ حضرت مریم کے خاندان کا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ حضرت مریم کون ہے حضرت علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت رو سخن زیادہ تر مشرقین کی طرف تھا جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو وہاں یہود بھی قیام پذیر تھے تو قرآن آیات میں یہود کے ساتھ مکالمہ بنی اسرائی یا آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی طرف رو سخن رہا مدینہ منورہ میں کچھ ایسے بھی مقامات عرب میں کچھ ایسے بھی مقامات تھے جہاں ایسائی آباد تھے خاص طور پر نجران کا علاقہ بلکہ وہاں کے ایسائی آئے بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مناظرہ کیے انہوں نے آ کر آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگے کہ حضرت السلام اللہ, اللہ کے بیٹے ہیں حضور نے فرمایا نہیں اللہ کے بیٹے نہیں اللہ واحد اللہ شریک ہے اس پر تفصیلی گفتگو ان آیات میں آ رہی ہے آپ نے جو دلائل دیے اور ان کی باتوں کے جو, جو جواب دیے اور پھر انہیں دعوت مباحلہ دی اس پر گفتگو کریں گے آگے چل کر جہاں اس مقابلہ ہے اس صورت مبارکہ کا بنیادی مضمون یہ ہے مسلمانوں کو خاندان عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروانا کیونکہ مسلمانوں کو واسطہ پڑنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آخر زمانے میں آنا ہے حضرت السلام اور انہوں نے قیادت سنبھالنی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے کون سچے عیسیٰ ہیں کوئی جھوٹا دعویٰ کر لے جیسے مرزا غلام قادیانی نے کیا ہے اس نے کہا تھا کہ میں عیسہ ماض اللہ تعالیٰ تو کسی جھوٹے کو نہ سمجھ لے مرزا غلام قادیانی کو کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے اور تو مغل ہے تو تو کہاں سے عیسیٰ ہو گیا تو کہتا ہے میرے اوپر الہام ہوا ہے کہ میری تین دادیاں جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے تھیں ایسا شاطر انسان تھا تو اللہ تعالیٰ نے پورے خاندان کا تعارف کروایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کی والدہ کا ان کے والد ماجد کا حضرت ذکریہ کا ان کے خالو کا فلاں نبی فلاں فلاں فلاں پتہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تو پورے خاندان کا تعارف فرمایا توحید <تصفيق> کے در سے آغاز فرمایا اللہ نے ہی کتابیں اتاری ہیں قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے تو و انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے قرآن حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کرنے والی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس کی وسعت علم کی دلیل ہے کہ اس نے تمہیں صورتیں عطا فرمائی ہیں جب تم رحم میں معدر میں تھے انسان اپنی مرضی سے پیدا ہو ہے کسی کو کیا پتا کہ بچے کی کیا صورت ہے اللہ کو ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ اس کی کیا صورت ہے اس میں کیا طاقت ہے اس میں کیا صلاحیت ہے کتاب من ہو آیات محکمات دو قسم کی آیات کا ذکر فرمایا ایک محکمہیتیں دوسرا متشاب آیتیں محکم وہ ہیں جن کے معنی بالکل واضح مطلب تفصیل بالکل واضح جیسے نماز فرض ہے جیسے روزے کا حکم ہے واضح آیا ہیں دوسری کچھ متشابہات ہیں متشابہات جیسے مثال کے طور پہ اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے جیسے اللہ کی کرسی کا ذکر ہم نے پیچھے سنا اس کا معنی اس کی حقیقت اللہ کو معلوم ہے ہم صرف ایمان ہی رکھتے ہیں کہ کرسی اللہ کی ہے اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے ید اللہ اب وہ کیسا ہے معنی اللہ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کے وجہ کا ذکر بھی ہے بچ اللہ چہرہ لیکن اللہ کو معلوم ہے یہ متشابہات متشاب یہ متشابہات کا حوالہ کیوں دیا جا رہا ہے یہاں آگے مناظرے میں عیسائیوں نے ایک لفظ بولا تھا کہنے لگے عیسا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں دلیل بھائی کیا ہے تمہارے پاس کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن میں انہیں کہا ہے کلیمت اللہ اللہ کا کلمہ تو جو اللہ کے کلمے ہیں وہ اللہ کے بیٹے معذ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ کلی مت اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے کلمائے کن سے پیدا ہوئے ہیں بغیر باپ کے یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ کلیمت اللہ ہے تو وہ اللہ کا بیٹا ہو گیا تو اس مضمون کی ابتدا میں بطور تمہید کے اس بات کو ذکر کیا کہ قرآن کے متشابہات سے وہ لوگ غلط استدلال کرتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کیڑا پن ہوتا ہے ان کی باتوں کے پیچھے نہ چلنا جو اللہ اور اللہ کے رسول اس کے مطالب کو بیان فرمائیں اور جو حق واضح ہو وہی برحق ہے اسی پر ایمان لانا ضروری ہے فرمایا ربنا لا کھلو بنا انسان کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اے پروردگار پر جب تم نے ہمیں ہدایت سے نواز دیا تو ہدایت پر استقامت بھی عطا فرما کسی شبہات پیدا کرنے والے اور ٹیڑے شخص کی باتوں سے ہمارے دل میں ہر شک کو شبہات نہ استقامت رہے آگے بھی کچھ دعائیں ہیں ان دعاؤں پر بھی دل دل میں آمین کہنا چاہیے ہمیں حق پرستوں کے غلبے کا وعدہ فرمایا گیا اگلے رکوع میں اور مثال دی گئی کتاب فراؤ نول نظین فراؤن بڑا طاقتور تھا سپر پاور اپنے وقت کا تو و برباد کر دیا اللہ تعالی نے حق پرستوں کو حق پر استقامت ضروری ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے پھر غزوہ بدر کی مثال دی گئی جس میں دو جماعتیں آئیں ایک جماعت مختصر سی تھی لیکن حق پرستوں کی جماعت تھی اور دوسری کافروں کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ واللہ اللہ ہو ادوب نسلی دیکھا اللہ کی مدد کا نظارہ دنیا والوں نے کیسے اللہ تعالی نے حق والوں کو فتح عطا فرمائے زوین اللہ سے حب و لوگوں کے دلوں میں خواہش کی چیزوں کی محبت ڈال دی گئی مال و متا کی محبت اسباب کی محبت عورتوں سے محبت بیٹوں اولاد سے محبت خزانوں سے مالوں سے سونے سے چاندی سے محبت سواریوں سے مویشیوں سے کھیتیوں سے محبت اللہ کہتی ہے یہ دنیا کی زندگی کے اسباب و سامان ہیں محبتوں کا مرکز اللہ کے ساتھ ہے ساری چیزوں کو اللہ کے حکم کے ماتحت سمجھنا چاہیے اور اللہ کی محبت کو سب پہ غالب رکھنا چاہیے اللہ کے ہاں کی نعمتوں کی جانب انسان کو رغبت رکھنی چاہیے آگے صاب ایمان کے اوصاف کا ذکر کیا اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے رہتے ہیں صبر و استقامت اور سچائی پر قائم رہتے ہیں اور فرم برداری اور انفاق فی صبیر اللہ کے اوصاف سے متصف شہری کے وقت میں استغفار کرتے رہتے ہیں. اللہ نے توحید کی دی ہے اور اللہ کی گواہی فرشتوں کی گواہی علو العلم کی گواہی کہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے وہ کافی ہے ان الدین اللہ الاسلام یہ آیت بڑی اہم آیت ہے آج کل پوری دنیا میں یہ شور مچا ہوا ہے سارے ٹھیک ہیں جی ہر بند ہی اللہ کو راضی کر رہا ہے کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے آج کل وحدت ادھیان بڑا چل رہا ہے مڈل کے اندر بھی وہ بنا رہے ہیں ساتھ ہی مسجد ہے ساتھ ہی گرجا ہے ساتھ ہی کلیسا ہے ساتھ ہی مندر ہے جو مرضی جس مرضی طریقے سے چلے سب رب کو خوش کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں اندین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد صرف آپ کا ہی دروازہ اللہ کے پاس جانے کا کھلا ہوا ہے کسی اور نبی کی امت یا کسی اور دین کے ذریعے سے رب کو راضی کرنا اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے صرف اسلام معتبر ہے اللہ اکبر اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت استقامت عطا کر